اور ہم نے ہوائیں بھیجے بادلوں کو بارور کرنے والیاں تو ہم نے اسمان سے پان اتارا پھر وہ تمہیں پائی کو دیا اور تم کچھ اس کے خزن چینا ہو.